اس مبارک سلسلے کا چوتھا حلقہ شناج فرمائے الحمدللہ للہ وقفا والسلام علی خاتم الانبیاء سیدنا محمد سنا وم آلہ مستفا والا عاد في کبتا الرجيم والفرقان الحميد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوت كنا وذا صبر وجن تبرج الجاهليه الاولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد اللَّهُ ليزهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليزهب عنكم الرجس ولکرا دیکھ ملاکل نبی علی وسل عبب إلي من الدنيا بسلاس الطيب والمرأة الصالحة وقرة أينه في الصلاة أو كما قال النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى وأصحابه وسلم برادران اسلام واجب الحترام بزرگوں دوستو بھائیوں عزیز نوجوانوں سلسلہ عظمت امہات المؤمنین کے دروس میں آج کا درس مبارک جو ہے وہ بھی از رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے بارے میں ہے اصل میں اس وقت ہر دور میں لیکن اس وقت بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہمارے گھروں میں اللہ کا دین پہنچے ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں دین پڑھیں دین سمجھیں دین پہ عمل کریں چونکہ بزرگوں نے لکھا ہے کہ کسی حال میں بھی انسان کی اصلاح جو ہے مرد ہو یا عورت جس کو کہتے ہیں نا عربی میں اور رغبت قرآن میں تزکیا اللہ کے پیغمبر کی ڈپٹی تھی نا اللہ نے فرمایا کہ ایک تو تلاوت کتابل علیم آیاتی کتاب و حکمت و یو ذکی تذکیہ ہوتا ہے باطن کی صفائی اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں ماشاءاللہ اللہ آپ حضرات ڈاکٹر ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں آپ جانتے ہیں آپ اگر زخم کو اوپر سے بڑی اچھی طرح واش کر دیں اور بڑا بہترین قسم کی بینڈج کر دیں لیکن اس کے اندر جو مواد ہے اس کو اگر نہ نکالیں تو کوئی فائدہ نہیں ہو بلکہ اور زیادہ نقصان کے اندر جو مادہ ہے قبیصہ وہ تو موجود ہے اس کو تو نکالا ہی نہیں گیا صاف ہی نہیں کیا, کیا تو اس لیے ہمیشہ ضرورت ہوتی ہے اسلح یہی وجہ تھی کہ پہلے دور میں بڑے بڑے علماء جب اپنا علم حاصل کر لیتے تھے مزار سے حالانکہ ان کی زندگی علم دین پڑھنے میں گزری ہے یعنی انہوں نے دنیاوی علوم نہیں پڑھے لیکن اس کے بعد پھر وہ کسی نہ کسی اہم اللہ کی خدمت میں جاتے تھے کہ بھئی ہم نے علم تو پڑھ لیا الحمدللہ لیکن اب یہ ہے کہ کوئی اصلاحی تو ہونا ہماری باطن نہیں تو تب جا کے الحمدللہ پھر فائدہ ہوتا تھا حتیٰ کے ایک دفعہ بہت پرانی بات ہے کسی نے نقل کی اللہ عالم بھی سیحتی کہ شیخ ابو الحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ نے علیمیا سے نام سے دنیا پہچانتی ہے جو بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں بہت بڑے عالم بہت بڑے فاضل بہت بڑے تعی اسلام جن کی کتابیں آج بھی پورے عالم میں الحمدللہ ذریعہ ہدایت ہیں تو وہ جب تشریف لائے تو ملک فیصل المرحوم نے اللہ اس کی قبر پہ رحمت نازل فرمائے کیونکہ فیصل المرحوم بھی ماشاءاللہ اللہ بڑے مدبر بڑے مفکر اور بہت دور نظر رکھنے والے لوگ اب بھی ماشاءاللہ اللہ کا شکر تو انہوں نے حضرت علی میاں سے پوچھا انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ ہندوستان پہ یعنی اس وقت ہندوستان تھا پاکستان تو بعد میں بدلا انگریزوں نے بلا واسطہ حکومت کی یعنی انگریز براہ راست خود حاکم رہا وہاں اور یہ سارا خطہ ہند جو ہے اس کے تابع تھا انہوں نے کہا کہ مثلا ہمارے جو ملک ہیں یہاں اس نے بلا واسطہ حکومت نہیں کی تھی جب بالواسطہ دخل اندازی ہوتی ہے لیکن اللہ کا شکر ہے کہ بلا واسطہ انگریز ہم پہ مسلط رہا ایسی بات نہیں ہے لیکن ان نے کہا مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ آج بھی پاکستان میں ہندوستان میں بنگلہ دیش میں جہاں انگریز کی اتنی بڑی عملداری رہی کہ بلا واسطہ اس کا وہ رز بلا مطلق العنان قسم کا بادشاہ بن کے رہا اور ایک دو دن میں صدیوں تک لیکن آج بھی وہاں ایسے لوگ موجود ہیں جو خالص تہذیب اسلامی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں لباس بھی اسلامی ہے سیرت بھی اسلامی ہے صورت بھی اسلامی ہے بلکہ آج تک انہوں نے اپنے گھر میں ٹی وی نہیں آنے دی ریڈیو نہیں آنے دیا اس قسم کے, کے منقرات کو داخل ہی نہیں ہونے دیا دیکھا پھر یہ کیا وجہ ہے کہ ہمارے پاس جب اللہ نے ہمیں دولت دی اللہ نے ہم پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے تو ہمارے لوگ تو فوراً بہ گئے کہ ہر گھر کے اندر جو ہے یہ ساری نئی نئی منقرات آ گئی تہذیب نئی ہو گئی ہمارے بلڈنگوں کے بنانے کے طریق بدل گئے گھروں کے سجانے کے طریق بدل گئے جب وہ کسی زمانے میں جو ہمارے دیوان اور بجرسیں کہلاتی تھیں وہ اب جناب ڈائننگ اور ڈرائنگ روم بن گئے اور ڈائننگ روم بن گئے اور ہمارے ہاں جناب سوئمنگ پول گھروں میں آ گئے اور یہ پورا بلا کیا ہوگا آپ کے لوگ پھر بھی بچ گئے اور ہمارے کیوں نہ بچے تو حضرت نے عرض کیا انہوں نے کہا کہ ملک صاحب اصل بات یہ ہے کہ اصل اصلاح ہوتی ہے باطنی جب تک تزکیہ نہ ہو علم آپ جتنا پڑھ لیں اصلاح لیں تو آپ کے ہاں تلاوت کتاب بھی ہے تعلیمی کتاب بھی ہے لیکن یہ جو مسئلہ ہے نا اس میں تھوڑی کمی ہے یہاں بھی اللہ والے لوگ ہیں بڑے بڑے علماء بڑے بڑے فضلہ بڑے بڑے مشائق یعنی حقیقتاً جیسے شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ شیخ عبد اللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ شیخ حسین رحمۃ اللہ علیہ جن کو ہم نے دیکھا ہے یہ صحیح معنوں میں اولیاء اللہ تھے وہی سادگی وہی انداز فکر وہی انداز جو سب کا متقدمین علماء کا ہوتا تھا وہی طلباء سے محبت فقراء سے محبت اہل علم سے محبت تو بہرحال اس میں کوئی وجہ یہ ہے کہ اسلح باطن جب تک نہ ہو نا جی اس وقت تک اسلح ظاہر نہیں ہو اب اسلح باطن کیسے ہو ورنہ لوگ کہتے تھے دن نا حضرت گنگو ہی رابط اللہ ایسے ایک آدمی نے جا کے مسئلہ پوچھا کہ حضرت میلاد النبی جو مناتے ہیں بارا رویر عبد الق اس کے بارے میں آپ کا کیا فتفا ہے فرمایا بہتر ہے جو چیز حضور پاک میں حدیث میں نہ ہو صحابہ کے عمل میں نہ ہو اجماع میں نہ ہو صحابہ صاحبات احداس صدی میں بدت ہے تو ان نے کہا کہ جناب آپ کے جو شیخ ہیں جن سے آپ کی بعت ہے حضرت حاجی داد رحمۃ اللہ رہے وہ سنا ہے وہ تو کرتے ہیں تو ہو تو آپ کے شیخ ہیں مرشد ہیں آپ کے پیر ہیں ان کو آپ نے آپ نے ان سے بعت کی ہے اور سنا آپ جو شیخ کرے آپ کہتے ہیں غلط ہے سم نے فرمایا ہم نے حضرت حاجی صاحب سے کوئی دین پڑھنے کے لیے تو بےت نہیں کی تھی مسئلہ پوچھنے کے لیے تو ہم ان سے بےیت نہیں ہوئے تھے مسئلہ تو حاجی صاحب ہم سے پوچھتے ہیں ہم نے کوئی اصلاح نفس کے لیے ان کی خدمت میں گئے تھے کہ ان کی صحبت میں رہ کے ہماری اصلاح ہم گئے ہیں ہماری بات نہیں اصلاح ہو جائے جہاں تک جی علم کا تعلق ہے اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم دیا ہے حاجی صاحب کو جب ضرورت ہو تو ہم سے ویلو کرتے اس لیے اصل بات ہے اصلاح کی اور وہ اصلاح کیسے اس کے لیے علماء نے لکھا ہے اور اولیاء اللہ نے لکھا ہے کہ اصلاح جو ہے وہ صحبت صالحین کے بغیر ہو نہیں سکے اسی لیے ہمیں قرآن حکم دیتا ہے کہ یادین دیکھی اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ آپ کے ان لوگوں کے ساتھ رہیں مسبل نفس کا کم الدین وجہ میرا محبوب آپ چھوڑیں دنیا داروں کو یہ جو اللہ کا نام لیتے ہیں صبح شاراب ان کے ساتھ رہیں اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے پرانے پاک میں آپ جہاں بھی دیکھیں گے اہ دن فراۃ جمع کا سکھا آیا ہے فراۃ اللہ انعمتا علیہم اور انمتا علیہم کون ہے اللہ اکبا اللہ انعام البا علم منبی گینا ب صدیقینہ بشہدا وادی و رفیقہ اور اسی لیے انسان جو ہے اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد کو دیکھنا ہو تو پلیز اور دیکھو اس کو کہ میں وہ کھا اس کی دوستی کس قسم کے لوگوں سے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس قسم کے لوگوں سے اس کی جو اپنی مجلس ہے وہ کیسی ہے وہ کہاں جا کے بیٹھتا ہے تو اصلاح ہوتی ہے احلح سے اسی لیے ہے نا کہ صحبت اولیاء اسی طرح ہے صحبت صالحین اسی طرح آپ دیکھیں گے اصحاب الجنہ اصحاب حتہ کہ ہاتھیوں کے ساتھ آنے والوں کو اللہ نے کہا اصحاب الفی وہ جانوروں کے ساتھ ہی کہلا ہے تو یہ مقام کہاں سے ہمیں ملے گا یہ ملے گا اولیاء اللہ کی صحبت سے اولیاء اللہ اب ہمیں کہاں ملے بھائی بات تو یہ ہے بڑا مسئلہ کہ بڑی صلاح تو ہوگی لیکن وہ اللہ کے ولی ہم کہاں سے ڈھونڈیں آج کل وہ بھی تو کہاں ترجیال ہے آج کل جو ہے دکھاوا زیادہ ہے ریاض زیادہ ہے شہرت و سباد زیادہ ہے لاہیت اور اخلاص میں کمی آ گئی تو لہذا ہم اہل اللہ کی تلاش کیسے کریں کیسے ڈھونڈیں اور یہ ضروری بھی نہیں کہ پھر ہر کسی کو وہ مل بھی جائے ہر کسی کو صحبت کو یسر بھی آ جائے تو اس کے بدلے میں پھر علماء نے کہا کہ اگر تمہیں اللہ مل جائیں تو الحمدللہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرو اگر آپ کی صحبت نوازیوں سے ہے تو انشاءاللہ شاء اللہ آپ ہی نواز پڑھیں اگر آپ کی صحبت ہے ان لوگوں سے ماشاءاللہ اللہ جو باقاعدگی سے عالم میں آتے ہیں تو آپ بھی کبھی نہ کبھی آ جائیں لیکن اگر آپ کی صحبت فلم بینو سے ہے اگر آپ کی صحبت تاش کھیلنے والوں سے ہے اگر آپ کی صحبت جو ہے برج کھیلنے والوں سے ہے اگر آپ کی صحبت شطرنج کھیلنے والوں سے ہے تو آپ بھی وہی سیکھیں گے وہی اثر ہوگا جیسے کہ ہمارے محاورات میں کہا جاتا ہے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے اسی لیے کہتے ہیں کہ گورے کو کالے کے ساتھ باندھو تو کالا گورا تو نہیں ہو جاتا لیکن عادتیں ضرور اپنا لیتا ہے وہ رنگ تو نہیں بدلنے گا لیکن عادتیں ضرور اپنا لے گا تو اب اس کا حل بزرگوں نے لکھا کہ اگر تمہیں اولیاء اللہ کی صحبت میں یہ نہ ہو تو اس کا حل یہ ہے کہ اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھو اللہ کی سیرت پڑھو اور صحاب رسول کی سیرت پڑھو صحابیات کی سیرت پڑھو ام المؤمنین کی سیرت پڑھو اور اپنے گھروں میں پڑھاؤ اپنے گھروں میں سناؤ اس کے لیے ایک وقت رکھو ان سے کہو آپ اپنے کام بھی کریں کھانا ہے پکانا ہے انسان ہے آرام ہے راحت ہے لیکن آدھا گھنٹہ اللہ کے دین کے لیے بھی رکھنا چاہیے کہ اس آدھے گھنٹے میں کسی اللہ والے کی کتاب لے کے پڑھنا شروع کر دیں کوئی دین کی بات پڑھنی شروع کر دیں امہات المؤمنین کے حالات زندگی پڑھنے شروع کر دیں صحابیات کے حالات زندگی پڑھنے شروع کر دیں اسی طریقے سے اصحاب رسول کی قربانیاں ہیں ان کے جہاد ہیں ان کے غزوات ہیں اسی طرح انبیاء بھی السلام کے قصص ہیں تو اس سے بھی پھر قدرتی بات ہے کہ اللہ کی قدرت سے دلوں میں انقلاب آتا ہے پھر تبدیلی آتی ہے اور اس کا اثر کیونکہ جب گھر کی اصلاح ہو جائے جب گھر میں ایک اور صالحہ آ جائے تو سمجھیں کہ آپ کے سارے مسائل رحمت اللہ لیں پھر آپ کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے آپ کے لئے کوئی پریشانی ہی نہیں ہے یہ پریشانیاں تب ہوتی ہیں کہ جب ہمارے گھر صالحات سے خالی ہیں اور ہم صالحین نہ بن سکے گھر میں صالحات نہ آ سکیں ہم طیبین میں نہ آئے اور گھر میں طیبات نہ آ سکیں تو اس کا انجام یہ نکلا کہ آج ہر بندہ پریشان ہے باپ نمازی ہے سہجت گزار ہے اور بیٹا نماز کے قریب نہیں جاتا ہے باب حرم شریف کو نہیں چھوڑتا ہے بیٹے کو حرم شریف دیکھنے سے نفرت ہے باپ نے کبھی فلم نہیں دیکھی تھی دی بیٹا خود ہیرو بننے کے چکر میں ہے تو یہ ساری باتیں جو ہیں وجہ کیا ہے کہ وہ صحبت نہ ہونے کی وجہ حتہ کہ آپ دیکھیں کہ ایک دفعہ سیدنا امیر المبینی عمر عبد الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مختلف علاقوں میں آپ دورہ کرتے تھے تاکہ یہ آیا کا حال جان سکیں گے کس حال میں رہی ہے دورہ کرتے کرتے حضرت جب تھک گئے تو ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے چلتے چلتے تھک گئے حضرت روی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹیک لگا کے جب بیٹھ گئے تو آواز آئی اندر سے کہ ایک اور زور زور سے چیز چیز کے اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے کہ بیٹی جلدی کرو جلدی کرو صبح کو اپنے دودھ بیچنا ہے نا بیچنے کے لیے وہ آدمی آ جائے گا لینے والا وہ دودھ لے کے جانے والا آدمی آ جائے گا. جلدی کرو دودھ میں پانی ملا دو تو تاکہ وہ جب آئے تو پہلے سے ہم تیار ہوں تو اس بیٹی نے کہا کہ اماں جائیں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ امیر البین نے بڑا سختی سے حکم دیا ہے کہ خبردار کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے امیر البین رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ تو غش ہے یہ دھوکھا ہے کہ آدمی دودھ کے پیسے وصول کرے اور اس کے اندر پانی ملایا ہوا ہو تو یہ تو پیسہ لینا حرام ہے یہ تو بیچنا بھی حرام ہے اور پھر یہ دکھا ہے ایک مسلمان کو دھوکھا دینا کہنا کہ دودھ ہے اور دودھ میں پانی <تصفح> تو اس کی ماں جو تھی وہ چیز کے کہنے لگی اس نے کہا بیٹی عجیب بات کرتی ہو ہم اپنے گھر میں ہیں رات کے چار بجے کا وقت ہے تاک صبح ہونے والی ہے اس وقت امیر المن کو پتا ہے کہ کون کس گھر میں پانی ملا رہا تو چھو ان باتوں کو امیر المن نے منع کیا ہے حضرت کمر نے یہ فیصلہ کیا ہے تم ملاو جلدی کرو اس نے کہا اما جان میرا یہ ایمان ہے کہ عمر تو نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت عمر نہیں دیکھ رہے لیکن عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا تو اللہ نے بھی تو منع کیا ہے نا کہ دھوکھا نہ دو ابیر بنی نے تو اللہ کے حکم کو جاری کیا ہے حکم تو خدا کا ہے تو میں تو نہیں ملاؤں گی تم نے ملانا ہے تو ملانا دوں حضرت عمر نے اپنے خادم صالم سے کہا کہ اس گھر کو ذرا دماغ میں رکھنا محفوظ رکھنا اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے بار آ رہا صبح روی اللہ ہوتا رہ گئے آنے کے بعد صبح کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے اپنے بیٹوں کو بلایا آپ نے فرمایا ابھی بات سنو میں نے آج ایک گھر میں ایک لڑکی کے بارے میں مجھے معلومات ہوئے ہیں ماشاءاللہ وہ بڑی متقیہ ہے اللہ سے ڈرنے والی ہے میں تو بوڑھا ہو گیا مجھے تو اب شادی کی خواہش نہیں مرتبہ میں خود شادی کر رہی ہوں لیکن اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں مجھے اب شادی کا ارادہ نہیں ہے تو تم میں سے جو شادی کرنا چاہے میں چاہتا ہوں کہ ایسی متقی لڑکی جو ہے نا وہ میرے گھر میں آئے ایسی متقیہ جس کو اللہ کا اتنا بڑا ڈر ہے وہ میرے گھر میں آنی چاہیے تو سب بیٹوں نے کہا انہوں نے کہا حضرت سوال پہلے دو دو بیویاں ہیں تین ہیں تو آصم نے کہا کہ حضرت ہاں میری شادی نہیں ہوئی چل میری شادی کرواتے تو آپ کے چھوٹے بیٹے جو تھے آصم ان کا نام تھا تو ان نے کہا ویسے مجھ نہیں ابھی تو میرے لیے آپ مہربانی کر کے پیغام بھیج دیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے خود پیغام لے کے گئے اس گھر میں اور کہا کہ میں آیا ہوں میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ میرے بیٹے اس کے لیے اتنی بڑا اعزاز تھا کہ امیر اور عمر اس کے دروازے پہ چل کے آ جائے تو انہوں نے کہا حضرت آپ کے لیے کوئی انکار ہو سکتا ہے نہیں بالکل سوچ لیں استخارہ کر لیں اور اچھی طرح سوچ رہے ہیں بہرحال میں رشتے کے لئے تو اللہ کو منظور تھا تو حضرت عاصم سے اس لڑکی کا رشتہ ہو حضرت عاصم حضرت عمر کے بیٹے تھے اللہ نے اس لڑکی سے حضرت عاصم کو بیٹی دی اس بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ عمر میں نے عبد العزیز کہا ہے جس کو سانی عمر کا خطاب ملا ہے یہ حضرت عاصم کی بیٹی سے جو بچہ پیدا ہوا وہ کس مقام پہ, پہ پہنچا عمر بن بدتلا کی کہ تابعین کے دور کا آدمی ہے لیکن اتنا بڑا مقام اسے ملا ہے کہ اس کو ثانی عمر کا لقب دیا ہے آنند اسلام نے تو وجہ کیا تھی کہ اصل جو گھر میں خیر تھی وہ وطن بڑا صاف تھا ان کا تزکیا ہو چکا تھا ان کے گھروں کے اندر در تھا تو اس سے جو اللہ پاک نے بچے دیے اسے بچے سے پھر آگے اللہ تبارک تعالی نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ عزیز کہنا ہے اسی طرح سے آپ دیکھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے جتنے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا ہے اللہ نے ان کے خاندان میں ایسی ہی حفاظت کی ہے کہ ان کے خاندان میں کافر عورت تو آ سکتی ہے لیکن بد کردار عورت نہیں اللہ دبارک و تعالی نے ان کو محفوظ رکھا اس لیے ضرورت ہوتی ہے میرے عزیز کہ ہم اپنے گھروں کی اصلاح کے لیے اور اصلاح کا حل کیا ہے اصلاح کا حل یہ ہے کہ آج صحیح معنی میں اہل علم صحیح معنی میں اہل دخا صحیح معنی میں اللہ سے ڈرنے والے صحیح معنی میں اولیاء اللہ صحیح معنی میں عباد اللہ الصالحین صحیح معنی میں مقربین کی تو بہت کمی ہو گئی ہے یہ قحط الرجال کا دور ہے اب حل یہی ہے کہ ہم ایسی سیرت کی کتابیں جن کا تعلق محت المنین سے ہے جن کا تعلق جو ہے ازواج اور رسول سے ہے جن کا تعلق جو ہے صحابی اصحاب رسول سے ہے تو ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے اور جب گھر میں ہدایت ہو جائے تو سمجھیں سب کے لیے ہدایت ہو گئی کیونکہ سب سے بڑا مدرسہ جو ہے وہ جیسے کہ علماء نے اور بزرگوں نے بھی اور اب سلا والوں نے بھی کہا ہے کہ سب سے بڑا مدرسہ ماں کی آغوش ہوتی ہے اس آغوش میں جو بچہ تعلیم لیتا ہے اور نقش کل حجر ہو جاتا ہے وہ ایسا ہے جیسے پتھر پہ آپ نقش کرتے ہیں جب وہ بڑا ہو کے ہمارے پاس آتا ہے تو نقش کل ماں ہوتا ہے کہ جیسے پانی پہ آپ کوئی لکیر کھینچ دیں تو وہ فوراً مٹ جاتی ہے لیکن جب بچہ صاف ہوتا ہے مولود الفطرہ ہوتا ہے اس کا تہن و دماغ بڑا صاف اور پاکیزہ ہوتا ہے آپ سمجھتے ہیں کہ چھ مہینے کا بچہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ایک سال کا بچہ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ دو سال کا بچہ ہے لیکن وہ سب کچھ دیکھ کے اس کے ذہن میں فیلڈ ہو رہا ہوتا ہے بڑے ہو کے وہی اثرات جو ہیں وہ ظاہر ہوتے ہیں اس لیے ہم نے الحمدللہ اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ سیرت الم بہت بہت البنین یعنی ازوا النبی مصطفیٰ رضوان اللہ علیہ اجمعین سے رکھا تو جہاں ہم نے ان کے اور فضائل میں کہ اللہ نے ان کے بارے میں کئی چیزیں ہیں جو قرآن میں فرما دی ایک تو فرما دیا کہ ازوا جو تو ہم کہ آپ کی بیویاں سب کی مائیں دوسرا فرما دیا کہ نستندن تھا کہ دنیا کی کوئی عورت تمہارے مقابلے پہ نہیں آ سکتی دنیا کی کوئی عورت تمہاری ہمسر نہیں ہو سکتی دنیا کی کوئی عورت تمہارے ہم پلہ نہیں ہوتی اسی لیے مجھے یاد ہے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کافی پرانے دور کی بات ہے ہم پڑھتے تھے تو ہمیشہ کہتے تھے کہتے تھے بھائی بات یہ ہے کہ جہاں تک عقیدے کا تعلق ہے تو الحمدللہ میرا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل جو ہے اللہ کے نبی کی امت میں ابو بکر و عمر و عثمان و علی پہلا مرتبہ شہین کا ہے ابھی بکر و عمر کا اس کے بعد حضرت عثمان و علی کا رضوان اللہ علیہم اجمائی وہ فروادے بھائی میرا بھی عقیدہ یہی ہے الحمدللہ جو عقیدہ اہل سنت والجماعت ہے لیکن کہتے تھے بات یہ ہے کہ جو قرب بی بی عائشہ کو نصیب ہو سکتا ہے وہ ابو بکر کو تو نہیں ہو سکتی اردو شان تو ابو بکر کی بڑی ہے ان کا اس میں تو ہمارا ایمان ہے یہ ہمارا عقیدہ ہے اور ویسے بھی ابھی بکر باپ ہے عائشا ان کی بیٹی ہے لیکن ایک ہے مقامی تکر کے قربت کا اور بے تکلفی کا تو جو ایک بیوی بی کو اپنے خامند کے ساتھ ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو تو نہیں سواری فرنی اسی <سلام> بی بی <سلام> لیے بیوی بی عائشہ فرماتی تھی نا کہ ایک دفعہ وہ کچھ ہبشے کے لوگ تھے وہ تیر اندازی کی مشق کر رہے تھے تو میرا دل بھی چاہا کہ میں ان کے کھیل کو دیکھ لوں تو میں حضور کے پیچھے آ کے چھپ کے کھڑی ہو گئی اور حضور کے کندھے پہ میں نے اپنی تھوڑی رکھ لی کہ یہاں سے چھپ بھی جاؤں اور دیکھ بھی لوں اڑا پیشہ کے کھیلنے والے بچوں کو بچے تھے اور تیر اندازی کی وشک کر رہے تھے تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ حضور کھڑے رہے کھڑے رہے اتنی دیر اور میں بھی آمدن کھڑی رہی کہ دیکھوں کہ حضور کے دل میں میری کتنی محبت ہے میرے لیے کتنی دیر کڑے ہو سکتے ہیں لیکن حضور پاک نہیں ہٹے اپنی جگہ سے جب تک میں نے نہیں کہا کہ اچھا بس رسول اللہ میں نے دیکھ لیا حضور تم کھڑے یہ مقام کسی اور کو مل سکتا ہے یہ مقام تک کسی اور کو مل سکتا ہے اور یہ بے تکلفی اور زوج کا جو تعلق اپنی زوجہ سے ہو سکتا ہے کہ جن کو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نہ لباس الخم وانتم لباس اللہ کہ ہم نے عورتوں کو تمہارا لباس بنایا ہے اور تمہیں ان کا لباس بنایا ہے کہ جیسے لباس بندے کو جھانپ لیتا جیسے لباس سردی اور گرمی سے بچا لیتا ہے جیسے لباس ہمارے ایوب پہ پردہ ڈال دیتا ہے جیسے لباس ہماری زینت کا ذریعہ بن جاتا ہے جیسے لباس ہمارے یعنی اٹھنے بیٹھنے میں عزت و احترام کا ذریعہ بن جاتا ہے اسی طرح اللہ نے عورت کے لیے مرد کو لباس بنایا ہے اور مرد کے لیے اللہ نے عورت کو لباس بنایا ہے اس لیے جو مقام ان کو میسر ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو نہیں ہو سکتا تو اللہ نے فرمایا کہ نبی کی بیدیاں تمہارا کون مقابلہ کر سکتا ہے تمہارا کون ہمسر ہو سکتا ہے تم تو محمد مصطفیٰ کی بیدیاں کہیں فرمایا ازواج النبی کہیں فرمایا نساء النبی تو یہ ساری عظمتیں جو ہیں ازواج مستحرات سے ہیں اب اسی آیت میں جو ہم نے یہ آیت پڑھی تھی اس آیت کو کہتے ہیں آیت تحہیر یاد رکھیں اس سے پہلے تھی آیت تخیر یاد رکھ لیں تاکہ اس مشکل یہ ہو گئی ہے اللہ پاک ہمارے آواز پہ رحم کرے مسلمانوں پہ رحم کرے کہ اتنے فرقے پیدا ہو گئے اتنے فرقے دنیا میں پیدا ہوئے ہیں اور ہر فرقے نے نوز باللہ ثم نوز باللہ خود نہیں بدلے رہ اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کی خود تو نہیں بدلے کہ بھائی ہم اصل بات یہ تھی کہ ہم بدلتے ہم قرآن کے دعوے ہو جاتے ہم اللہ اللہ کے رسول کے فرمان کے دعبے ہو جاتے نہیں انہوں نے قرآن باغ میں ایسی تعریفات کی تعریفات معنوی کی تعریفات لفظی کی کہ قرآن باغ کے آیات سے اپنے ان عقائد باطلہ کو حق ثابت کرنے کے لیے انہوں نے بڑا یعنی اتنا بڑا کام کیا اللہ معاف فرمائے کہ آدمی حیران ہو ہو تو ان میں سے ایک ہی آیت تطہیر بھی ہے یاد رکھی اس سے پہلے تھی آیت تخیر آیت تقہیر میں تو اللہ نے حضور کو حکم دیا کہ اپنی بیویوں کو اختیار دے دو کہ دو چیزوں میں ایک چن لیں اس کو کہتے ہیں تخییر خیال بھائی آپ کا آپ کی مرضی جس کو ہم کہتے ہیں بھائی آپ کی مرضی ہے آپ کیا چاہتے ہیں آپ کیا پسند کرتے ہیں عرب میں کہتے ہیں کہ بھائی وقت چن لوگ کیا چاہتے ہو تو اس کو کہتے ہیں آیت تخییر کہ اللہ نے اپنے پاس پیغمبر رحمت دعالم سید سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اپنی بیویوں کو کہہ دو کہ ان کن تنتل دن حیات دنیا بھی یا تم دنیا کی زینت چن تو آؤ میرے پاس میں تمہیں کچھ دے کے عزت و احترام سے تلاش دے کے فارق کر لوں تاکہ تم جاؤ تم جانو دنیا دنیا جانو وہ ان کون تلنا اور اگر تم اللہ اللہ کے رسول اور آخرت کو چنتی ہو تو پھر برداشت کرو کیونکہ جس نے اللہ اللہ کے رسول کو چننا ہے تو پھر تو تکلیفیں آئیں گی اللہ کے راستے میں پھر تو اللہ کے راستے میں امتحان بھی آئیں گے مشقتیں بھی آئیں گی تکلیفیں بھی آئیں گی فقر و پاکہ بھی آئے گا وہ تو سب برداشت کرنا رہا ہوں گے. تو بہرحال یہ آیا تخیر اللہ کے پیغمبر نے جب اپنی کی بیویوں کو تخیر خیار دیا تو کے رسول ہم پہ راضی یہ آیت تحریر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت تخیر کے بعد ان کو یاد رکھیں دو انعاموں سے نوازا ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کی بیویوں کو دو انعام ملے ایک تو انعام یہ ملا کہ اللہ نے اپنے نبی پہ پابندی لگا دی کہ لا یا لکن نساوں میں بعد کہ میرے محبوب اب ان بی بیوں کے بعد آپ کو مزید نکاح کرنے کی کوئی اجازت نہیں بس ختم اللہ نے یہ بڑی بات دیکھا کہ امت کے لیے پابندی نہیں ہے بات کو سمجھیے کہ کتنا بڑا اعزاز ہے بہاد البن کا بھئی امت کے لیے تو کوئی پابندی نہیں آپ شادی کرنا چاہتے ہیں کر لیں کوئی پابندی نہیں ہے شرح اچھا یہ بھی سمجھا کریں کہ کوئی حکم بھی نہیں ہے حکم بھی نہیں کہ ضرور آپ دوسری شادی کریں لیکن پابندی بھی نہیں ہے وہ ہمارے ایک دوست تھے وہ کہتے تھے بھائی جتنے اصل میں وہ کہتے تھے کہ خوافین ان نے کہا خوافین جانتے ہیں نا ڈرنے والے انہوں نے کہا جتنے ڈرپوک لوگ ہوتے ہیں نا وہ ہمیشہ ایک بیوی ہوتی ہے ہمارے استاد تھے ہم پڑھتے تھے ان کے پاس تو بہرحال یہ اب نے کہا جی کیا وجہ ہے انہوں نے کہا یہ قرآن کہتا ہے میں تھوڑا کہتا ہوں بھائی میں نے کہا حضرت قرآن شریف میں کہا انہوں نے کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے نا کہ اللہ نے چار بیویوں کی اجازت دی ہے وہ انخب تم اگر تم ڈرتے ہو کہ اللہ تعادل عدل نہیں کر سکو گے فواہدہ پھر ایک پہ گزارا کرو تو جو ایک پہ کر رہا ہے تو خوافین میں تو ہو گیا نا ڈرنے والوں میں کہ اگر نہ ڈرتا تو پھر ایک پہ کیوں رہتا نے کہا اس لیے بہرحال ایک پہ جو ہے تو یہ بھی سمجھے اسلام نے اجازت دی ہے حکم نہیں دیا کہ لازم چار کرو بات کو سمجھا کریں حالات ہوتے اب دیکھیں نا مثلا ایک بھی آپ نے دور میں جائیں شہنشاہ ایران کو دیکھ لیں اس کی ملکہ سریا جو تھی کتنی محبتوں سے اور کتنے اس نے اکرام و اعزاز سے شادی کیوں چھوڑ دیا کہ قانون میں اجازت نہیں تھی دوسری بیوی بی رکھنے کی ان کو اپنا قانون جو تھا آریہ مہر کا وہ اجازت نہیں دیتا تھا کہ بادشاہ دوسری بیوی بی بھی رکھ سکتا اس کا انجام کیا ہوا کہ اس نے بیوی بی کو طلاق دی اور بیوی بے بی بی بی دھکے کھاتی رہی اور بعد میں کہیں ہالی وڈ میں جا کے پتہ نہیں فلموں میں بھی, بھی اس نے کام کی اور بادشاہ نے بعد میں دوسری شادی کی تو وجہ کیا تھی اگر اسلام کا قانون ہوتا تو کیوں بچاری میں ظلم ہوتا وہ بھی رہ جاتی ہے اور بھی آ جاتی کیا فرق پڑ جاتی تو اصل بات یہ ہے کہ اسلام کے نظام میں بڑا انصاف ہے بڑا عدل ہے اچھا ایک میرا اپنے دوست تھے وہ میرے خیال میں اب تو شاید بہت ہو گئے مدت ہوئی میری ملاقات نہیں ہوئی بہت بڑے زمیندار بھی تھے پڑھے لکھے آدمی بھی تھے وہ باہر سے انہوں نے میرے خیال میں لندن سے بار ٹلا ڈگری بھی حاصل کی تھی وہ بےچارہ شادی کرایا وہاں سے کوئی میم سے یعنی کوئی انگریز خاتون سے وہ مسلمان ہو گئی انگریز خاتون اس سے اس نے شادی کر لی اچھا خدا کی قدرت یہ ہے کہ شادی کرنے کے ٹھیک تین مہینے کے بعد اللہ کی قدرت ہے کہ اس کے داخلی جسم میں ایک ایسی ہڈی پیدا ہو گئی کہ وہ بیچاری خامد کے قابل ہی نہیں رہی اب جناب وہ پریشان وہ لندن تک گیا اس نے آپریٹ کرایا وہ پھر ہو جائے لیکن شریف لوگ تھے اس نے نبھایا اس نے اس کو چھوڑا کہ دیکھو یہ غیر مسلم عورت تھی اسلام لائی میری بیوی بنی میں اس کو گھر لایا اب اگر ٹھیک ہے وہ بےچاری میری آنکھوں کے زوجیت ادا کرنے سے کاسے رہے تو اس کا کیا گناہ ہے اس نے اس کو قائل کیا کہ دیکھو تو مجھے اجازت تو میں خوش ہے اس کا بالکل لابھ کرے کیوں نہ کریں آپ آپ کا حق ہے اور یہ آپ کی بڑی مہربانی ہے کہ آپ نے مجھے اپنے گھر میں رکھا ہوا اور وہی اعزاز و اکرام ہے جو میرا پہلے تھا تو الحمدللہ وہ موت تک یعنی وہ پھر بچاری بات میں فوت ہوئی تو ان کے گھر میں رہی اعزاز کے ساتھ عزت کے ساتھ اکرام کے ساتھ تو شریف لوگ تو اس طرح چلتے کہ حالات ایسے ہو جاتے اللہ تبارک و تعارا وہاں فرمائیں ایک آدمی نے مجھے سنایا اس نے کہا کہ مجھے اللہ نے تین بچے دیے دو لڑکے تھے ایک لڑکی اس کے بعد میری بیوی کو بھی دھن لگ گئی اور مجھے بھی شیطان نے گلا دیا کہ آپ تین بچے کو تھوڑے ہوتے ہیں آ, بس وہ ٹھیک ہے جتنے کم بچے ہوتے ہیں وہ اچھے ہوتے ہیں زیادہ بچے جی ہوتے ہیں تو وہ جنجال ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے اور وہ ہوتا ہے ان نے کہا جناب اللہ معاف فرمائے کہ میں نے بجائے اس کے کہ موقع بچوں کو روکنے کا علاج کرتا میں نے مستقل بیوی کا آپریشن کرا دیا یوٹرس ریمو ہو گئی بات ختم ہو گئی یعنی بچے پیدا کرنے کے قابل ہی کریں اچھا خدا کی شان دیکھیں ایکسیڈنٹ ہوا تینوں بچے ایک ہی ایک ایکسیڈنٹ میں مر گئے تینوں بچے ایک ہی ایک ہی وقت میں ایک ہی حادثے میں ایٹ ای ٹائم اب جناب بیان بیٹھیں رو رہے کہ اب اور اولاد ہونے کے تو قابل ہم ہیں نہیں اور اللہ نے وہ تو ایک ہی ہاتھ ایک ہی جھٹکے میں تینوں لے لیے اب ہم کیا کہیں اب وہ جناب پھر سوچ رہا بھائی کوئی شادی کروں میں کچھ جیسا کروں بس وہ اللہ عالم پھر کیا ہوا تو مانا یہ ہے کہ اللہ کے قانون پہ کبھی آدمی کو استحزا نہیں کرنی چاہیے ہم اگر اس پہ عمل نہیں کر سکتے ہماری کمزوری ہے اگر ہم اس کی حکمتوں کو نہیں سمجھ سکتے ہمارا نقص عقل ہے کہ ہمارا عقل اس مقام پہ ابھی نہیں پہنچا ہے کہ ہم آقام خدا بندی کے اثرات کو سمجھ سکیں ورنہ اللہ کے ہر حکم میں ایک تو اب آپ دیکھیں گے نا کہ آیت تغییر کے بعد اللہ نے دو انعام دیے ہیں حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ ولا عال ہی واصب وسلم کو ازواج رسول کو کیا پہلا کیا تھا کہ لا ہلکن بعد کہ ان بیویوں کے بعد اب میرے محبوب اب آپ کو مزید نکاح کرنے کی اجازت ہی نہیں آپ پہ حلال ہی نہیں بات ہی ختم ہو گئی لات لا یا ہلول النساء اچھا اب ایک یہ ہو سکتا تھا کہ بھی چونکہ اسی عدد کو ہم نے قائم رکھنا ہے ایک معنی یہ تھا نا کہ اب آپ کے گھر میں نو بیویا بس نو ہی رہے گی اب نہیں ہو سکتا لیکن ایک حال یہ بھی تو تھا نا کہ آدمی ایک بیوی کو تلاک دیتے تو پھر آٹھ ہو جائیں گی نا پھر تو ہم نو کر سکتے ہیں ان کے بعد ہم نہیں کر سکتے دیکھیں اللہ کا انصاف دیکھیں اور ازواج رسول کی شان پر ذرا غور کریں اللہ نے فرمایا فرمے ہل الم بات ان کے بعد ہلا نہیں ولا انبتر اور یہ بھی آپ کے لیے حلال نہیں کہ ان کو بدل لیں ایک کو تلاک دے دیں پھر اور بیوی بی لے آئیں یہ بھی اجازت نہیں اچھا آگے دیکھیں ولاج بت حسن اگر کوئی ایسی عورت آ جائے ماشاء اللہ جمل کا جمال ہو اس کا حسن و جمال آپ کو پسند بھی آ جائے آپ شادی کرنا بھی چاہتے ہوں لیکن اب آپ کو اجازت نہیں ہے کہ انہوں نے اگر اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا ہے تو اب اللہ نے ان کو بھی آپ کے لیے چن لیا ہے بس ان کے بعد اور کسی کو یاد نہیں لیتے انہوں نے اللہ اللہ کے رسول کو چن لیا اللہ نے بھی ان کو ایسا بدلا دیا ہے کہ ہمیشہ کے لیے محمد مصطفیٰ کے لیے چن لیا ہے اب یہ آپ کی دنیا میں بھی ازواج ہیں قیامت میں بھی ازواج ہیں جنت میں بھی ازواج ہیں اب آپ کو ان کے بعد نہ دوسری عورت حلال ہے نہ ان کو بدلنے کا اختیار ہے کہ ان میں سے کسی کو تلاش دے دیں اور اس کے بعد کسی کو بدل لیں یہ بھی اختیار ایک انعام تو اللہ نے یہ دیا دوسرا انعام جو ازواج رسول کو ملا وہ کیا ملا یاد رکھیں ایک تو یہ ملا نا اسی طرف آپ نے آیات پڑھی تھی تقریر کی یا یوحنبی کل ازواج کا ادا کری اچھا ایک انعام یہ ملا اور دوسرا انعام یہ ملا کہ اللہ نے فرمایا کہ یا نسان نبی یا نسان نبی من النساء اتنا بڑا نصاب کہ میرے نبی کی بیویاں تم کوئی دنیا کی عورت لست احادم یاد رکھو جب نفی احاد کے ساتھ ہو تو نفی قبال کی ہوگی جیسے آدمی کہتے ہیں نا محفل بے تحد آدمی کہتے ہیں ماحد وہ بھی نفی ہے لیکن عہد والی نفی زیادہ اتم ہے اس لیے کہتے ہیں کہ محفل بے اتحد کہتے ہیں محفل بے دے واحد محفل بے تحت اس لیے اللہ نے جہاں اپنی صفت کے ساتھ واحد لگایا ہے الاح کم الہو واحد وہاں اللہ نے یہ بھی فرمایا کل ہو ون اللہ احد اللہ لم یل وم یلت و لم یق اللہ تو یہ اتنا بڑا اعزاز ملا کہ اللہ پاک فرما اور ان نساء یعنی مقصد ہے جنس نسا تمام دنیا کی عورتیں جو ہیں تمہاری ہم پلّہ نہیں ہو سکتی تمہاری ہمس نہیں ہو سکتی کیونکہ تم نساء نبی ہو تم ازواج محمد مصطفیٰ ہو تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے اختیار فرما دیا ہے اس لیے یاد نشانبی آنٹ کے ساتھ بس اب اس کے بعد جناب دیکھیں آیت تحیر کے بعد ایک انعام ملا کے نہیں ایک انعام ملا کے دنیا میں کوئی عورت آپ کی ہمسر سر اس کے بعد آیا آیت تطہیر کا مسئلہ تو آیت تطہیر میں سب سے پہلا حکم دیکھیں اللہ فرماتے وہ کرن بھی کن بل جل جا کلا دینا تا نولا اِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ الْرِجْسَ الْبَيْتِ <تَطْحِرًا> اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی بیویاں و کر نفی بکنا اپنے گھروں میں قرار پکڑو کیا مانا کہ سب سے پہلا اسی لیے علماء نکاح کہ سب سے پہلا پردہ جو ہے اللہ نے عورت کے لیے وہ گھر کی چار دیواری کو بنایا ہے کہ اپنے گھر میں رہو بلا ضرورت باہر نہیں آنفی بکھن اپنے گھروں میں قرار کر اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب میرے آکا رحمت دو عالم سیدنا انحمد مصطفیٰ صلی اللہ صلم حجب تشف حجت الودا میں ساری بیویاں ساتھ ہیں اس کے بعد حضور نے فرما دیا حاضی اے میری بیبیاں اللہ کا شکر کرو کہ اللہ نے تمہیں معیت محمد مصطفیٰ میں حج نصیب کر دیا ہے اب اس کے بعد رضو الحسرے اب تو پھر تمہیں جٹائیوں کے ساتھ لازم رہنا ہوگا یعنی گھر میں رہنا ہوگا یہی وجہ تھی کہ بیوی بی سودا یہی وجہ تھی کی بیوی زینب بنت جہش جب حضرت عمر نے ارادہ فرمایا حضرت عثمان نے بھی اپنے حضور کی بیویوں کے لیے کہ حج پہ جائیں ہم حج کا اہتمام کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن ان دو بیویوں نے انکار کر دیا ان نے کہا حج پہ بھی نہیں جاتے ہیں اللہ نے کہہ دیا ہے بس کر نفی ہوتے کنڈا اور اللہ کے نبی نے بھی کہہ دیا کہ بس اپنے گھروں کو لازم پکڑو لہذا اب ہم باہر نہیں جاتے لیکن بعد بیویوں نے جیسے بی بی عائشہ ہیں باقی بی بیوں نے سمجھانے کا معنی یہ ہے کہ بغیر ضرورت شرعی شرعی ضرورت کے بغیر کوئی گھر سے باہر نہ جائے اگر شرعی ضرورت کے مطابق آدمی کو جانا پڑے تو جائز ہے اس لیے وہ بیویاں بی حج پہ تشریف لائیں لیکن بی بی سودا اور بیوی بی زینبن سے جہاز ہیں وہ تشریف نہیں لائیں تو پہلا حکم یہ ملا ہوا قرض نفی بھنہ اور یہ بھی بڑا اعزاز ہے کہ کہیں اللہ پاک نے ان گھروں کو فرمایا کہ بویوتنبی وہ نبی کے گھر ہیں اور کہیں فرمایا بوتے کنہ وہ ازواج رسول کے گھر ہیں تو بعض علم نے فرمایا اس کی دو وجوہ ہیں یا تو پہلے حضور نے ان کو گھروں کا مالک نہیں بنایا تھا جب بعد میں آپ نے مالک بنا دی ابھی اب یہ گھر تمہارے ہیں یہ حجرات تمہارے ہیں تو اب اللہ نے نسبت جو ہے وہ خواتین کی طرف فرما دی کہ تمہارے گھر ہیں اس لیے فرم دیں بی ولا, تبرجنا ولا تبرجنا تبرج نا تبرج ن تبر جاہلی اولا یاد رکھے قرآن پاک میں یہ لفظ کئی مقام پہ آیا ہے ولا تبرجنا یاد رکھو تبرج کا کیا معنی اللہ نے حکم دیا نبی کی بیویوں کو کے ولاح تبرجنا تبرو جل یاد رکھو تبرج مادہ وہی ہے برج یہاں آپ دیکھتے ہیں نا برج فلان برج فلان برج فلان منہے کی بڑی باتیں ہوں نے جس کو ہم آپ انگلش میں ٹاور کہتے ہیں تو عرب اس کو برج کہتے ہیں بھائی ابراج ہیں یہ برج ہیں کیونکہ وہ اونچے ہوتے ہیں اور سب کو نظر آ رہے ہوتے ہیں تو اس لیے برج کا کیا معنی ہے علما نے فرمایا کہ تم اپنا چہرہ کھلا کر کے بال کھلے کر کے باہر نہ نکلو تبرج نہ کرو اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو تو بعض علما نے فرمایا ایک مان یہ اور دوسرے علما نے فرمایا اس کا معنی ہے اللہ تَبَرَّجْنَا, تبرجنا تبرج الجاہلیت تبروج کہ ایسا لباس نہ پہنو جس سے تیرے بدن کے خطوط اجاگر ہو جائیں کہ اتنا ٹائٹ لباس ہے کہ بدن کا ہر ہر عزو جو ہے نظر آ رہا ہے یا اتنا باریک لباس ہے کہ لائٹ پڑے تو بدن نظر آ رہا ہے تو یہ بھی تبرج ہے اور بعض نے فرمایا کہ اس انداز میں چلنا کہ جیسے بڑے ناز سے نخرے سے لٹک مٹک چمک کر کے چلنا یہ چیزیں جو ہیں یہ بھی تبرج میں جاہل ہے تبرج میں داخل ہیں اس لیے علماء نے لکھا ہے اے بے مشیت ہندر کے تبختر کے ساتھ چلنا بڑے ناز انداز کے ساتھ چلنا اور تا اس انداز میں چل کہ وہ چلنے کا طریقہ جو ہے وہ انسان کو مائل کرنے کے لیے ہو تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ بھی تبر رج میں داخل ہیں تو اللہ پاک نے حکم دیا کہ خبردار نہ تو اپنے چہروں کو کھلا رکھو نہ ایسا لباس اور ایسی زینت اختیار کرو حتیٰ کی اور لمانے پر کہ باز عورتیں ایسا زیور پہنتی ہیں کہ لوگوں کو نظر آئے گلے میں نیکلس پہنا ہوا ہے کانوں میں بندے لٹکائے ہوئے ہیں سر پہ تاج رکھے ہوئے ہیں جھوبر لگائے ہوئے ہیں پاؤں میں پذیب ہے چلنے میں آوازیں آ رہی ہیں ہاتھوں کے اندر بھی اب ماشاء اللہ ایک انگوٹھی کے بجائے پانچ پانچ انگوٹھیاں ہیں زنجیریں ہیں ہتھیلی کے الگ ہیں آگے کنگن سے جڑے ہوئے ہیں ان کو ظاہر کرنا ہے یہ بھی تبرج ہے اور ہمارے گھر میں یہ بھی تبرج ہے کہ دکھاتی پھر رہی ہے ہاں اپنے خامند کے لیے پہنو لاکھ دفعہ پہنو سر سے لے کر پاؤں تک سونا پہن لو کوئی منع نہیں لیکن ان کو دکھاؤ جس کو دکھانا شریعت میں حلال ہے تو یہ جو ہے غیر معرموں کو دکھانے کے لیے کہ ہر آدمی کی نظر پڑے اور ہر آدمی جو ہے کہے کہ کمال ہے جی یہ ان کی جیولری بڑی عجیب تھی پتنی کہاں سے آپ نے لی ہے وہ سارا دن تو اسی چکر میں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ اس دفعہ ہم نے پارٹی میں جانا ہے تو ہمارا جیولری کا جو ڈیزائن ہے نا وہ ایسا نیا ہو کہ وہ پچھلے فنکشن میں کسی نے نہ دیکھا ہو بڑا نئے انداز اچھا آپ جو پیسے کمانے والے لوگ ہیں وہ بھی ماشاء اللہ وہ کسی کی کمر موڑ دیتے ہیں کسی کی توڑ دیتے ہیں نیا فیشن بن جاتا ہے. وہ تو یہی ہے نا جی. کبھی کپڑا تنگ کر دو نیا فیشن ہو کبھی کھلا کر دو ایک اور فیشن ہوگا تو کبھی گلا کھول دو کبھی گلا تنگ کر دو کبھی یوں کاٹ یہ فیشن ہے ڈیزائنر ہیں پیسے کما رہے ہیں حالانکہ بھائی رہنا تو وہی ہے بندہ تو نہیں بدلے گا نا لاکھ دفعہ اس پہ کپڑا کاٹ کے بدل لو بندہ تو وہی ہے اس کو کتنا بدلو گے تم وہ تو وہی رہتا ہے اصل بات تو یہ ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہو اسمت دی ہو کہ جو کپڑا پہنے وہ کپڑے کی محتاج نہ ہو کپڑا اس میں سج جائے یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ جی وہ کپڑے پہن کے اپنا میک اپ اور اپنا فیشیل اور اپنا فلان اور اپنا فلان اور اپنی جیولری دکھا کے لوگوں میں روپ ڈالے ہو تو کچھ نہ ہوا اصل بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک دفعہ ہے تو ایک کافل کی بات اللہ لباف کرے نہرو تھا نا آپ کے ملک میں جو کافی عرصہ وزیر اعظم بھی رہا پنڈت یہ بارہ بڑی فیملی کا آدمی تھا تو جب یہ سیاست میں آ گیا اور پھر وزیر اعظم بھی بن گیا اور بڑے بڑے تو باد صاحبیوں نے ان سے پوچھا کہ مسٹر نہرو یہ کیا بات ہے کہ ابھی جب تم پڑھتے تھے سکول میں اور اسٹوڈنٹ تھے کالج کے لائف تھی تو تمہارے کپڑے اس زمانے میں بھی اٹلی سے سل کے آتے تھے اس زمانے میں بھی تمہارے لیے پارس سے سوٹ آتے تھے اور اب جب تم اتنے بڑے مقام پہ لیڈر بن گئے ہو تو یہ کھتر کا پائجامہ اور کھتر کا چولا اور کتر کی دپلی ٹوپی سر رکھ لی ہے یہ کون سا لباس ہے یار تمہیں کیا ہو گیا ہے تو اس نے کہا کہ پہلے ہم لباس سے پہچانے جاتے تھے اب لباس ہم سے پہچانا جاتا اس نے کہا کہ پہلے ہم لباس سے پہچانے جاتے ہیں کہ اچھا ڈریس ہوگا اور پنسپ سوٹ ہوگا لوگ کہیں گے کہ بڑا آدمی ہے تو ہم لباس سے پہچانے جات لباس اب تو لباس ہم سے پہچانا جاتا ہے جو ٹوپی ہم نے رکھ لی وہ نہرو کیمپ بن گئی وہ لیاقت کیب بن گئی وہ جناح کیب بن گئی وہ جناب یہ ہے کہ اب تو لباس ہم ہم کہہ اب ہمیں کیا ضرورت ہے اپنے پاس میں فکر کرنے کی کہ ہمارے لیے اٹلی کا بنا ہو یا پیرس کا بنا ہو تو اصل بات تو یہ ہے کہ آپ اپنا مقام ایسا پیدا کریں عورت ہے یا مرد ہے اپنی شان ایسی پیدا کریں کہ آپ اگر خطر بھی پہن لیں تو آپ پہ سچ جائیں آپ اگر موٹا جھوٹا بھی پہن لیں تو آپ کے لیے باعث تقریم ہو اور باعث تعظیم ہو کہ یار کتنی محتشمہ ہے عورت کتنی باوقار ہے یہ عورت کتنی اس کا اچھا لباس ہے عورت کا بڑے بڑے لوگ ہم نے دیکھے ساری زندگی خدر پہنتے رہے ان میں کوئی کمی تو نہیں آ گئی ان کی شان میں ان کی عظمتوں میں کوئی کمی نہیں آئی ساری زندگی خدر پہنا اور ساری زندگی سادگی میں رہے ساری زندگی تھرڈ کلاس میں سفر کیے ساری زندگی کرایہ کے مکانوں میں رہے تو ان کی شان بڑھ گئی کمی نہیں ہو گئی تو اگر یہ شان جیلری سے بڑھ جاتی یا اگر یہ شان صرف سونے چاندی سے بڑھ جاتی تو پھر تو دنیا میں عزت صرف سونار کو ملتی یا دنیا میں عزت صرف مجہرات کے کاروبار کرنے والوں کو ملتی باقی تو की کی حیثیت ہی نہ ہوتی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ بلا تبر جنا ایک تو گھروں میں رہیں بغیر ضرورت کے نہ نکلے ولا تبرجنت بلر جل جاہلی تل اولا یہاں لفظ ہے جاہلیت جاہریت سے کیا مراد ہے بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت ہے اور بعض المان بھر میں ہر وہ چیز جو اسلامی ثقافت کے خلاف ہے اسلامی معاشرت کے خلاف ہے اسلامی طرز زندگی کے خلاف ہے اسلامی احکام کے خلاف ہے گویا وہ جاہلیت ہے انہوں نے کہا اسی لیے قرآن پاک میں کہ اسی طرح ہے بعض کے اندر وہ جو پرانے دور کی جہالت کے اندر ہوتی ہے نا میں پڑا اس نے کہا حوص بڑا اس نے کہا خدرج بڑے اس نے کہا میرا قبیلہ بڑا اس نے کہا میرا قبیلہ بڑا تو یہ بھی جاہلیت کے روایات تھے تو اسی طرح ایسا رواج جو ہے جو بند سنور کے نکلنا اپنے آپ کو پوز کرنا اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں کے سامنے لے آنا اور آج کل تو اس میں اتنے آگے بڑھے ہیں نا جی کہ اب وہ ایسے ایسے رواج بناتے ہیں مذہب کا خیز کے برآدمی دیکھ کے سوچتا رہ جاتا ہے کہ باقی یہ بندہ ہے یا بندر ہے حقیقت یہ ہے ایسے رواج بھی آ گئے ہیں سوچ سوچنا پڑتا ہے کہ واقعی یہ بندہ ہے یا یہ بندر ہے ایسے ایسے ہیڈ بنائیں گے ہیٹ کے اوپر درخت لگے ہوئے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ لوگ دیکھیں کہ کب تک دیکھیں تنگ آ گئے نا دیکھ دیکھ کے لوگ اب کب تک آپ دیکھیں گے آپ آپ ایک آدمی کو بٹھا دیں سامنے دیکھیں کتنی دیر دیکھتے ہیں چلو اپنی بیوی کو بٹھا کے دیکھ لیں کتنی دیر دیکھیں گھنٹا گھنٹہ دو گھنٹے چار گھنٹے آخر آپ دنگ آ جائیں اسی بھی اللہ کا ایک نظام ہے نا کہ ایک داخلی زندگی ہے ایک خارجی زندگی ہے اسی میں تو چار ہے اسی پردے میں تو اللہ پاک نے عزت رکھی ہے اسی کے اندر تو خداوند بند ادوس نے وہ کشش رکھی ہے یہ نظام اسلام کے اندر اچھا اب جناب یہ ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے بیٹھے اب سارا دن دفتر میں بیٹھے ہیں تو عورتیں دیکھ رہے ہیں اپنے کار میں بیٹھے ہیں عورتیں دیکھ رہے ہیں بسوں میں ہیں عورتیں دیکھ رہے ہیں وہ منی اسکرٹ پہنے ہوئے ہیں وہ دیکھتے دیکھتے نظریں مر گئیں اور وہ عزت ہی ختم ہو گئی جذبات ہی مر گئے ختم ہو گئے وہ انسان کہہ رہے جذبات جو کشش ہوتی ہے وہ کھو دیتی ہے عورت تو اللہ تبارک کو نے فرمایا کہ یہ جاہلیت اچھا یہاں ایک لفظ خدا نے فرمایا کہ بلا تبل تبر جاہلی تو جاہلیت ہی کافی تھی پھر اولہ کہنے کی کیا ضرورت تھی تو ربا نے فرمایا اس میں اشارہ تھا کہ میرے محبوب جیسے آپ سے پہلے زمانہ جاہلیت میں ایک وقت تھا کہ عورتیں زینت کرتی تھیں عورتیں گھروں سے باہر نکلتی تھیں عورتیں فخر کرتی تھیں اپنے حسن پہ اپنی جوانی پہ اپنے اعضا کے تناسب پہ اور نعوذ باللہ نعوذ باللہ سما نعوذ باللہ بعض قریاں ہو کے اللہ کے گھر کا طواف کرتی تھیں تو اگر یہ جاہلیت اولا ہے تو میرے نبی ایک وقت آئے گا پھر جاہریت اخرا بھی آئے گی پھر آخر دور میں پھر جاہریت کا ایک دور دورہ ہوگا پھر اسی طرح ہوگا جو ابتدا میں ہوا تھا جیسی ابتدا میں تبرج تھا جیسی ابتدا کے اندر ان میں بے حیائی تھی جیسی ابتدا کے اندر ان میں شراب خوری تھی ابتدا میں جیسے ان کے یہاں زینا عام تھا ابتدا میں ان کے اندر یہ چیزیں جو ہیں مخلوط معاشرہ عام تھا یہ پھر بھی آئے گا اس لیے نفظ اولا نے اشارہ کر دیا کہ یہ اولا ہے تو پھر اخرہ بھی آئے گا اس لیے فرمایا بھی کن بدا تبلجنا بدا تبلج نبل جن جاہلی دل اولا <الْعُولَة> کہ جاہلیت اولا کی طرح تم اپنے آپ کو بنا سوار کے باہر نہ نکلنا اس لیے ایک حدیث سے پاک میں آتا ہے کہ جب عورت اپنے گھر سے نکلتی ہے تشرفا شیتان شیطان اس کی تاک میں بیٹھا ہوتا ہے انتظار میں بیٹھا ہوتا ہے کہ یہ اکیلی نکلے میں اس کو گمراہ کرنے کے لیے اپنے ہتھ کنڈے استعمال کروں پھر وہ لوگوں کو توجہ دلائے گا نوجوانوں کو توجہ دلائے گا ان کے جذبات بھڑکائے گا پھر اس کے دل میں بھی کہے گا کہ اچھا دیکھو یہ آدمی بڑا شوق سے آپ کو دیکھ رہا ہے چلو کیا ہے آپ اس کو جائیں اس کو نظارہ کرنے دیں تو وجہ کیا اسی لیے حکم شریعت کا کہ عورت کبھی گھر سے نہ نکلے حتیٰ کہ حج کے لیے اسلام کہتے ہیں حج چھوڑ دو اگر محرم نہیں ہے حج چھوڑ دو تو حج پہ نہ ہو تمہاری عزت و عصمت جو ہے وہ اللہ کے فرض سے بھی زیادہ مقدم ہے حالانکہ حج فرض ہے اگر عورت دنیا دار ہے امیر ہے صاحب غنا ہے لیکن اللہ فرماتے بات محرم نہیں ہے اور یاد رکھو محرم کا یہ مانا نہیں ہوتا جیسے آج کل ہمارے یہاں رواج ہے کہ جناب میری بہن ہے کیسے بہن ہے میں بہن کہتا ہوں تو اس سے کہنے سے بہن نہیں بن جاتی نہ کسی مرد کو بھائی کہنے سے وہ بھائی ہو جاتا ہے محرم کا معنی یہ ہے جس سے تمہارا نکاح اللہ نے حرام کیا ہو جس سے تمہارا نکاح اللہ نے حرام کیا ہو کیا معنی بھائی سے نکاح حرام ہے بیٹے سے نکاح حرام ہے تو جن سے نکاح حرام ہے وہ محرم ہے یعنی کہ کہنے سے محرم بن جائے گا بولنے سے محرم بن جائے گا نہیں اللہ تبارک ودھارن نے جیسے حرمت ری کم و ہاتھ و بنا تو یہ سب رشتے جو ہیں جو اللہ نے تم پہ حرام کیے ہیں وہ تمہارے محرم ہیں جو مرد عورت پہ حرام ہے وہ ان کے محرم ہیں تو اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ خبردار بنا تبرجن تبرجن اس لیے بی بی عائشہ اللہ, اللہ انصار کی عورتوں پہ رحمت فرمائے کہ اللہ کے نبی نے حکم دے دیا ہے تو اس کے بعد بغیر چادر کے بغیر پرتے کے کبھی گھر سے باہر نہیں آتی اللہ کا حکم ہو گیا ہے اللہ کے رسول کا حکم ہو گیا ہے کہ اپنے گھروں کے اندر رہو پہلا پردہ جو ہے وہ گھر کی چار دیواری کا ہوگا اس کے بعد پردہ جو ہے وہ حجاب کا ہوگا اس کے بعد حکم ہے کہ اپنی نظروں کو بھی نیچے رکھو اگر کوئی غیر پرد سامنے آ جاتا ہے اپنی نظریں جھکا دیا کرو اسی لیے بزرگ کہتے ہیں کہ اگر آدمی دو تین چیزوں کا خیال کرتے نا تو بہت سارے گناہوں سے بچ جاتا ہے بعض بزرگوں نے اپنے مستلحات بنائے ہوتے ہیں جیسے عدیث میں مصطلحات ہیں تفسیر میں مصطلحات ہیں اور علوم میں مصطلحات ہوتے ہیں اسی طرح آڈ اللہ میں بھی کچھ مصطلحات بناتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک تو یہ کریں کہ نقش نظر بر قدم کہ جب چلو تو اپنی نظر جو ہے قدم پر رکھاؤ یوں نہیں اٹھا کے چلو بلکہ نظر جھکا کے چلو اور نظر بر قدم اور اسی طرح وہ کہتے ہیں کہ خلوت در انجمن کہ لوگوں میں بیٹھے ہو لیکن دل کا تعلق اللہ کے ساتھ تمہارا دل جو ہے وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو ہر وقت اللہ کے ذکر کی طرف متوجہ ہو کہ بالکل چھ ہزار آدمی بیٹھے تمہیں فرق نہ پڑے تمہیں اس میں کوئی فرق نہ پڑے کہ تمہارے قلب کا تعلق جو ہے وہ اسی طرح متوجہ ہے وہ اللہ کی یاد میں ہے اللہ تبارک و تعالی کا ذکر ہے اللہ تبارک و تعالی کی اعلیٰ میں فکر ہے اس لیے علماء نے اسی طرح عباض علماء نے اس کو یوں بھی ذکر کیا ہے انہوں نے کہا کہ اس دور میں جس میں ہم گزر چکے ہیں یہ وہ دور ہے کہ ملازمت البیود کے اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلو اپنے گھروں سے بلا ضرورت نہ نکلو ملازمت البیوت اور انہوں نے کہا کہ اس کے بعد گزارا جو ہے وہ کود پہ ہو جتنے سے انسان کی زندگی گزر سکتی ہے وہ تھوڑا ملے حلال ملے کہ آدمی محتاج نہ ہو عزت کے ساتھ کھا سکے اسی کو اسی پر قینت کر لو تو نے فرمایا یہ وہ بات ہے اور اس کے بعد یہ ہے کہ ہر معاملے میں دخل نہ دو بلکہ الالزام ہو اپنے آپ کو خاموش رکھو تو ان نے کہا یہ طریقے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے کہ آدمی کیسے بچے آدمی کیسے بچ سکتا ہے دیکھنا اس دور میں ہم گزر رہے ہیں اگر آپ مثلاً آئیں گے بازار میں صاف بات ہے جب بازار میں آئیں گے تو ہر چیز پہ نظر پڑے گی اب ایک آدمی کی ڈپٹی ایسی ہے عورتیں بھی آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں اس کو کام ہی عورتوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا ہے غریب کب, کب تک وہ نظر بچائے مجبور ہے بہادور ہے اسے. لیکن پھر بھی وہ اپنے دل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے مزین رکھے تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ گناہوں سے وہ بچ جاتا ہے گناحو سے بچنے کا طریقہ ہی یہی ہے کہ جب انسان غافل ہوتا ہے تو شیطان فوراً اس کے دل پہ آ کے اپنے آپریشن اپنا انجیکشن لگانا شروع کر دیتا ہے اور جب انسان جو ہے اللہ کا ذکر کرتا اسی لیے شیطان کو خناس کہتے ہیں آئے نا قرآن میں آیا نا اللہ کلاز الناس ملکی الناس میں شر الوسواس خنس خناس کا معنی ہٹنے والا ہٹ کے آنے والا جیسے قرآن میں آتا ہے فلاسم بالقنس الجوار کنس وہ ستارے کہ کبھی آتے ہیں کبھی ظاہر ہوتے ہیں کبھی ڈوب جاتے ہیں تو شیطان کیا یہ بھی خناس ہے کہ انسان نے جب ذکر کیا تاخر ہٹ گیا جب انسان نے غلط کی وہ فورن آ کے حملہ ابر ہو گیا تو انسان کو ہر وقت ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد قرآن ہے ذکر اللہ ہے استغفار ہے لا حول ولا قوت اللہ بلّہ العلی العظیم ہے شیطان کبھی گڈاہوں کے مشوثہ ڈالتا ہے فوراً آدمی از الشیطان الرجیم لاہور ولاقت اللہ بل علی عظیم تو حملے سے بچ جاتا ہے اس لیے قرآن پاک نے فرمایا کہ وہ کرن بھی کن ولا بلا تبر تبر اولا اور ان سب چیزوں کا علاج آگے بتایا وہ عم سلاد وتی ن زکت و کیوں إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُزْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ عَنَ الْبَيْتِ فَيُطَهِرَكُمْ تَطْهِيرًا فالله أعلم صدق الله العلي العظيم